السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النمين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابه اجماعين ومن طبعهم بإحسان إلى يوم دين اما بعد الوصول الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليك براه مشهور رسالة ہے اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کئی ہفتے سے کی جا رہی ہے آج انشاءاللہ جس اصول کی ہم شرح کریں گے وہ پانچواں اصول ہے لیکن اس کی شرح کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک یاد دلاؤ دیکھ بات کی اور یہ ہے کہ ان جو محرم کا روزہ ہے عشورے کا وہ اتوار اور پیر یا پیر اور منگل کو پڑ رہا آنے والے اتوار کو یعنی دو اور تین نومبر کو یا تین اور اور چار نومبر کو روزہ رکھیں کیونکہ آشورہ کا دو دن کا روزہ رکھنا یہ مصنون ہے اور آپ نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے جب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے تو وہاں کی یہودیوں کو آشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن موس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی تھی تو انہوں نے روزہ رکھ تو ہم لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسا اسلام کے حودار ہیں تو آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا پھر جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی جن کی تعظیم کرتے ہیں تو پھر آپ نے ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر میں آئندہ صاحب زندہ رہا تو پھر میں نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اسی لیے شیخ ادم وسنی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ نو دس کا روزہ رکھنا 10 اور سے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ ہمارے نبی کی خواہش تھی اور آپ کی تمنا تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو تاریخ کا روزہ رکھوں گا یعنی نو دس کا روزہ رکھوں گا اس لیے نو دس کا اور دس گیارہ دونوں آپ کے لیے بہتر ہے یوں تو پورا محرم کا مہینہ روزوں کے لیے بہتر ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر مہینہ روزوں کے لیے فرد روزوں کے بعد محرم کا مہینہ ہے تو محرم انسان کثرت سے روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے بطور خاص عاشورہ کا روزہ ایک دن کا روزہ یعنی پھر ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو ان جو تاریخ پڑ رہی ہے وہ ہے دو اور تین نومبر یعنی اتوار اور پیر اور اگر چاہیں تو تین اور چار نومبر کو روزہ رکھیں اور یہ پیر اور منگل پڑ رہا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں اور اس ادر سے اللہ نوازے جس ادر کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر کیا امام محمد نوحا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء اور جو ولی کے بھیس میں منافقین اور فجار اور اللہ کے دشمن ہیں ان کے درمیان تفریق کی ہے اس اصل کو بیان کرنے کے لیے سور عالمران کی آیت نمبر اکتیسم تم تو حب اللہ فتب اونی یہ حبیب کم اللہ و یف الم اللہ وف الرحیم اس سور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری تاب داری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مع فرما دے گا اور اللہ تعالی غفور رحیم ہے پھر آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر چون یادین عامن تدمین کو معمدین ہیب و حبون عب اللہ <سؤال> عزتن علقافرین حفیظ سبیل اللہ ولاء خافون علمۃ علی کا فض اللہ یوتی ہے معیشہ اور اللہ علی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی خوب لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالی سے محبت رکھتی ہوگی وہ مسلمانوں پر نرم دل اور کفار پر سخت اور تیز ہوں گے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اسی طریقے سورہ یونس کی آیت نمبر باسٹھ اور ترسٹھ جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ ان نہ اولیا اللہ خن علیہ ولاہ حضنون اللہ عام وقام تخون اس ان دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد رکھو اللہ کی اولیاء پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں مصنف فرماتے کی جو آیتیں پیش کی گئی ہیں یہ آیتیں کافی ہیں ارتانے کے لیے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں اور شیطان کے اولیاء کون ہیں پھر آگے مصنف فرماتے ہیں لیکن معاملہ یہاں بھی الٹا ہے اکثر لوگ جو علم و شریعت کے ٹھیکیدار اور اپنے آپ ہی کو حق پر سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اسی وقت کوئی ولی ہو سکتا ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دے ان کے نزدیک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاع کرے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح ولی بننے کے لیے ان کے نزدیک جہاد بھی چھوڑنا ضروری ہے جو جہاد کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک ولی بننے کے لیے ایمان اور تقوی بھی چھوڑنا ضروری ہے جو مومن اور متقی ہو ولی نہیں ہو سکتا اے ہمارے رب ہم تو اس سے اف اور عافیت کا سوال کرتے ہیں تو یہ ہی دعاؤں کا سننے والا ہے یہ جو آپ کے سامنے بھی گفتگو پیش کی گئی جس کا ترجمہ جس میں مصنف امام محمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی اہم اصل بیان کی ہے اور وہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں اور جو شیطان کے اولیاء ہیں ان کے درمیان تفریح کرنا ضروری ہے فرق کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کے اولیاء کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے لفظ ولی کوئی مقدس لفظ نہیں ہے ہمارے ہاں اگر لوگ ولی کا نام لفظ سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نیک بندہ لفظ ولی کوئی مقدس لفظ نہیں ہے ولی کے معنی ہوتے ہیں قریب کے جو جس کے قریب ہوگا وہ اس کا ولی مانا جائے گا اگر کوئی اللہ کے قریب ہے تو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کرنے بندہ ہے اگر کوئی شیطان کے قریب ہے تو شیطان کا ولی ہے اسی لیے جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو لفظ ولی کو آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے نکاح کے وقت مہر رکھنے کے وقت پوچھا جاتا ہے کہ اس لڑکی کا ولی کون ہے کیونکہ سب سے زیادہ قریبی اس کا اس کا باپ ہے اس لیے اس کے باپ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا مہر کتنا رکھا جائے جب وہ مہر کی تعم ہو جاتی پھر نکاح پڑھا جاتا ہے اگر باپ نہیں ہے تو جو اس کا اور قریبی ہوگا وہ اس کا ولی ہوگا تو لفظ ولی کوئی مقدس اور بابرکت لفظ نہیں ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کا ولی ہے اگر وہ اللہ کا ولی ہے اللہ اور رحمان کا ولی ہے تو یہ نیک شخص ہے اور یہ اور پاکیزہ اور اس طریقے سے متفقی شخص ہے اور اگر وہ شیطان کا ولی ہے اور شیطان کے قریب رہتا ہے شیطان کے کام کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کا ولی ہوگا اور وہ شیطان کے قریب ہوگا پرانے قریب میں اللہ العالمین نے بہت ساری آیتوں میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے اللہ سناتا ہے کہ جو اللہ کی ان اللہ ولی اللہ عام بنو کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور جو فاسق و فاجر ہیں اولیاء وهم الشیطان ان کا ولی ان کا شیطان ہے فہذا جو ولی لفظ ہے اس سے انسان کو کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر کسی کے لیے اولی کا لفظ استعمال کر لیا گیا تو آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ بڑا ہی نیک شخص ہے مقرب بندہ اللہ کا بڑا ہی متقی شخص ایسی بات نہیں ہے آپ یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ در حقیقت کس کا ولی ہے کیا یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے یا شیطان کا نیک بندہ ہے شیطان کا بندہ ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے یا مصنف رحمتہ اللہ نے جو آیتیں پیش کی ہیں ان آیتوں میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ حقیقت میں اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اور اللہ کا اور شیطان کا ولی کون ہوتا ہے اور ان آیتوں میں کچھ علامات بتائی گئی ہیں ان علامات میں سے سب سے بڑی علامت کیا ہے اللہ تعالی کے دین پر یا اس کے نبی کی تباہ پیروی کرنا ہے کل اللہ تو حبون اللہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری تباہ کرو میری پیروی کرو یعنی اللہ کے رسول کی تبار پیروی کرنا یہ ولایت کی پہچان ہے وہی بندہ ولی ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی تبار پیروی کرے اور ہمارے ملکوں میں جن لوگوں کے لیے ولایت کا ڈھورا پیٹا جاتا ہے یا جن لوگوں کو لوگ وہی سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی شریعت سے بالا تر سمجھتے ہیں ان کے نزدیک وہی ولی ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کی شریعت کی پیروی نہ کرے اور ان کی یہاں ولایت کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان شریعت کو چھوڑ دے نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے زکوٰۃ نہ دے ایسا شخص سمجھتے ہیں کہ دادا بڑا ولی ہے کیونکہ یہ ساری بندیشوں سے آزاد ہو گیا اب یہ ساری چیزیں اس کے لیے کرنا ضروری نہیں رہ گئی ہیں تو یہ لوگ ولایت کا جو آخری درجہ ہے اسی کو سمجھتے ہیں کہ انسان جو شریعت اللہ نے بھیجی ہے اس شریعت سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا یا اس شریعت سے آزاد ہو گیا اور شریعت سے اونچا ہو گیا لہذا وہی زیادہ نیک اور, اور ولی شخص اس کو سمجھاتا ہے سب سے زیادہ اگر کوئی ولی ہے دنیا کے اندر تو انبیاء کرام ہوتے ہیں اور ان تمام انبیاء کرام میں سب سے بڑے ولی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کس طریقے سے اللہ کی بات کیا کرتے تھے اگر آپ اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کا ولی ہوگا اگر کوئی اللہ کی بات نہیں کرتا ہے جو اللہ کا ولی نہیں ہے اور نہ ہی بلکہ وہ شیطان کا ولی ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ رب العلامین کا ولی نہیں ہوگا تو یہاں پر جو علامات بتائی گئی ہیں ایک علامت تو بتائی گئی کہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی شریعت پر اللہ کے رسول کی تباہ اور پیروی کرنا ضروری ہے دوسری آیت کریمہ جو مسلم نے بیان کی ہے یہاں پیش کیے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی چار علامات بتائی گئی ہیں پہلی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے وہ اللہ سے کے محبوب ہوں گے اور اللہ اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور دوسری ان کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہوں گے اور اس طریقے سے مومنوں کے لیے نرندل ہوں گے یعنی مومنوں کے لیے ان کے دنوں کے اندر نرمی ہوگی ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کریں گے یا اس طریقے سے ان کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے اور دوسری خوبی بیان کی کہ نافی صلی اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے آگے مصنف نے بھی بات بیان کی ہے جہاد کے تعلق سے کہ جو شیطان کے ولی ہیں ان کے نزدیک وہی ولی ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرے لفظ جہاد کا مانا اور مطلب بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ لفظ جہاد کا مانا اور مطلب کیا ہے ہمارے یہاں جو لفظ جہاد استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے جو لوگوں کا ذہن جاتا ہے وہ کافروں سے قطال کرنا ہے کافروں سے جنگ کرنا کافروں سے لڑائی کرنا سب سے پہلے انسان کا ذہن اور دماغ وہی پہنچتا ہے کہ جہاد اگر ہے اسلام کے اندر صرف وہی ہے کہ مار پیٹ کرنا قتال کرنا لڑائی کرنا جنگ کرنا جدال کرنا یہی جہاد ہے سب سے پہلے آدمی کا یہی دہن پہنچتا ہے حالانکہ اگر انسان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا اللہ کے رسول کی حدیثوں کو مطالعہ کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں بہت ساری اس کے انواع اور اقسام ہیں اور مصنف اور نے اور علم کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان بھی کیا ہے کہ جو جہاد کی انواع اور اقسام ہیں میں چند قسمیں آپ کے سامنے یہاں بیان کروں گا کہ جہاد کی کتنی اقسام اور کتنی انواع ہیں تلوار سے جو جنگ کی جاتی ہے جسے قتال اور جسے جہاد بھی کہا جاتا ہے اسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے آخری آخری چیز قرار دیا ہے اللہ وسلم حدیث کی ضرورت اسلامیہ السلام الجہاد رفیع صلی صلی اللہ اللہ کی دین اسلام کے اندر سب سے آخری چیز کیا ہے اسلام کا جیسے آپ دیکھیں نا کے اندر جو قوہان ہوتی ہے سب سے اوپر ہوتی ہے تو آپ نے کہ اسلام کی جو کوہان ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یعنی یہ اسلام یہ آخری درجہ ہے یہ کیا ہے آخری درجہ ہے اس سے پہلے بھی جہاد کے درجات ہیں جہاد کے امراطی ہیں اور ضرورت کے لحاظ سے انسان جہاد کی ہر قسم پر عمل کرتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے تین درجے ہیں دین کے تین درجے ہیں اسلام ہے ایمان اور احسان ہے احسان یہ آخری درجہ ہے لیکن اس سے پہلے بھی درجات ہیں اور آخری درجہ پانے کے لیے اسلام اور ایمان کا ہونا ضروری ہے اسلام اور ایمان یعنی احسان کے درجے کو پہنچنے کے لیے یہ اسلام کا اور ایمان ان دو درجات کا پایا جانا انسان کے لیے ضروری ہے یہ نہیں یہ ناممکن ہے کہ انسان محسن ہو اور احسان کے درجے پر فائد ہو اور مسلمان اور مومن نہ نہیں ہو سکتا یہ تو احسان آخری درجہ ایسے ہی جہاد جو تلوار کی جہاد کا جہاز ہے جسے جہاد سیز کہا جاتا ہے یا قتال کہا جاتا ہے یہ اسلام کی آخری کواہان ہے اس کے پانے کے لیے اس سے پہلے بھی جہاد کی بہت ساری قسمیں جن کا کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے اور بہت ساری صورتوں میں اس جہاز سے بہتر جہاد اور دیگر جہاد ہیں جسے آج لوگوں نے چھوڑ دیا ہے جسے آج جو ہے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے آج کا جو دور ہے وہ تلواروں کا دور نہیں ہے آج کا تلوار جو دور ہے وہ کافروں سے منافقین سے یا کفار و مشرقین سے وہ جو دور ہے وہ کون سا دور ہے ان سے علم سے اور دلیل سے کی روشنی میں ان سے جہاد کرنا اسی جہاد کا آج فائدہ زیادہ ہے اور اس جہاد کا فائدہ نہیں ہوئے جس جہاد کے اندر انسان کتال کرتا ہے اور نفس کا جہاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے جہاد کو بیان کیا ہے اور ان میں سے جہاد بھی نفس بھی ہے اور یہ جہاد بھی نفس جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی شریعت پر قائم رہے انسان اللہ کے دین کا علم حاصل کرے شریعت کے حصول میں علم کے حصول میں جو پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں پر صبر کرنا یہ ساری چیزیں جہاد بھی نفس کہلاتی ہیں اور اللہ رب العمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وہ جاہد جہاد ان کہ تم کافروں سے کیا کرو بڑا جہاد کرو امام بن قیم رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے جب آپ مکے کے اندر تھے اور مکے میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا کافروں سے جہاد کرنا یہ جہاد جو فرض ہوا ہے مدینے کے اندر فرض ہوا ہے لہذا اس جہاد سے مراد کیا ہے کہ اللہ برامن کیا بھرماتا ہے کہ وہ جاہد ہوں بہ جہادن کبیر فلاطر تم کافروں کے نہ کرو وہ جاہد ہوں بہ جہادن کبیرا تم ان سے بڑی جہا، بڑا جہاد کرو یہ مکی آیت ہے اور مکے کے اندر جہاد میں فرض ہوا تھا لہذا اس آیت میں جس کا حکم دیا گیا ہے وہ جہاد یہ ہے کہ کافروں سے دلیل کے ساتھ علم کے ساتھ اور قرآن کی آیتوں کو سنا کر کے آپ ان کے ساتھ جہاد کیجیے تو یہ بھی ایک جہاد ہے اور یہ جہاد بھی نفس کہلاتا ہے کہ انسان ایک تو قرآن کا علم حاصل کرے دین کا علم حاصل کرے اور کافروں سے اور اس طریقے سے ان سے علم کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کرے تو جہاد بھی نفس جو ہے وہ انسان اللہ کی اطاعت پر قائم رہے اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرے یہ جہاد بھی نفس کہلاتا ہے اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا کتاب الجمہ کے اندر اور اس میں بیان کیا کہ کی باب المسی الجمعہ جمعہ کی طرف پیدل چل کر کے جانا اس کے تحت انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ منی بررت قدمہ اللہ ہر رن اللہ عل کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں تو اللہ رب برامین ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے جمعہ کے لیے جانے کے لیے بیان کی ہے اور اس حدیث کے بارے میں انہوں نے صنعت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک طبی ہے جن کا نام ہے ابایا بن رفایا وہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ میں جا رہا تھا تو میری ملاقات ابو ابس سے ہوئی ابو ابس ایک صحابی کا لقب ہے تو وہ جمعہ کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث مجھے سنائی اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ یہ حدیث جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں یعنی پیدل چل کر کے جائے اور دھول سے اس کے قدم اٹ جائیں تو ایسے شخص پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے تو انہوں نے اس حدیث کو کتاب الجمع کے اندر بیان کیا ہے اور کتاب الجمہ کے اندر بیان کرنے کا مقصد یہ صرف یہ ہے انسان اگر جمعہ کی نماز کے لیے جاتا ہے پیدل چل کر کے یا جمعہ کے لیے جاتا تو گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو کہ صحابی نے تابعی کو جمعہ کے لیے جاتے وقت یہ حدیث سنائی تو فی سبیر اللہ کا جو لفظ ہے یہ عام ہے یہ صرف جو ہے جات یری کافروں سے قتال ہی کے راستے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی راہ کا لفظ عام ہے آپ جمعہ کے لیے جاتے ہیں تقریر سننے کے لیے آتے ہیں دینی پروگرام میں شرکت کے لیے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی رائے ہیں جہاں سے انسان کو اللہ کے دین کا علم ملتا ہے تو اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو وہاں بیان کیا ہے ایسے ترمیزی کی روایت ہے جس کے امام الماری رحمتہ اللہ نے صحیح قرار دیا فرماتے ہیں کہ المجاہد و اللہ مجاہد ہوا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کا جو نفس ہے اسے برائیوں پر ابھارتا ہے شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے لہذا اس شیطان سے جہاد کرنا اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے اور اسے جہاد النف کہا جاتا ہے ایسے ہی مال کا جہاد ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اکثر جگہوں پر جہاد بالمال کو پہلے ذکر کیا ہے اکثر جگہوں پر صرف ایک یا دو آیتے ہیں جہاں پر نفس کے جہاد کو یعنی اللہ کی راہ میں جو کتال کیا جاتا ہے وہاں پہ اس کو مقدم کیا ہو ورنہ اکثر آیتوں میں جہاد بالمال کو پہلے ذکر کیا ہے سورہ الفتح کی آیت ہے یا سورہ الصف کی آیت میں اللہ گھماتا ہے کہ حل عدالم اللہ تجارت تم جی اذابن علیم تمون بلّہ رسول ہی وہ تجاہدی خیر الکم اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک اذاب سے بچا دے اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اوپے نب سے جہاد کرو تو یہاں پر مال کے جہاد کو اللہ رب العالمین نے پہلے بیان کیا اور اکثر آیتوں میں ہی بیان کیا گیا ہے مال کے جہاد کو پہلے بیان کیا گیا ایسے ہی شیطان کا جہاد ہے سب سے بڑا مسلمانوں کا جو دشمن ہے وہ شیطان سب سے بڑا دشمن لہذا اس دشمن سے جہاد کرنا بھی ہمارے لیے ضروری اللہ ہے ان نہ شیتان ادو فخو ادوا ان نما ہز بہل صابر اے لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اسے اپنا دشمن سمجھو اور وہ تمہیں اپنی جماعت کی طرف لانا چاہتا ہے تاکہ تم لوگ بھی جہنمیوں میں سے بن جاؤ اس لیے شیطان سے جہاد کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اس طریقے سے اللہ مطالعہ کہ تم شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو بلکہ اس سے ہٹ کر کے رہو تو لہذا ہمیں جہاد بھی شیطان سے کرنا چاہیے کیونکہ شیطان ہمیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں پر وہ غلاتا ہے اور اس بات سے کبھی نہیں خوش ہوتا ہے شیطان کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں لہذا انسان کو شیطان سے بھی جہاد کرنے کا قرآن و سنت کے اندر حکم دیا گیا ہے اور اس بات میں امام اب الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی مارکت العرا کتاب تفریح کی ہے جو طلبی سے کے نام سے معروف ہے اس کا ترجمہ بھی اردو زبان کے اندر ہوا ہے اور ہر جگہ یہ کتاب مجداول ہے موجود ہے اس کتاب کو ایک مرتبہ ضرور ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے جو شیطان کے فندوس اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے ایسے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اغاز اللہ خان مقاعدی شیطان یہ بھی ان کی بڑی ہی مشہور ترین کتاب امام رحمۃ اللہ علیہ کی شیطان کے وسوسوں سے شیطان کے دجل سے اس کے مکرو فریب سے انسان کیسے بچ سکتا ہے اس کے طریقے انہوں نے بیان کیے اس کتاب کے اندر اس کتاب کا مطالعہ کرنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ دو بڑی اہم کتابیں تلبیس ابلیس کا ترجمہ موجود ہے اور یہ اغاست الرحفان کا بھی ترجمہ اردو کے اندر موجود ہے لہذا ان دونوں کتابوں کا انسان کو ضرور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے ایسے منافقین سے جہاد کرنے کو بھی اللہ رب العالمی نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے اور منافقین سے جہاد تلوار کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ علم سے ان سے ساتھ جہاد کیا ہے کیونکہ منافقین کو قتل کرنے سے منع کیا گیا کیوں صاحب اللہ کے سر نے منافقین کو نہیں قتل کیا تھا کیوں نہیں قتل کیا تھا کیونکہ وہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور پھر وہ باطن میں کافر تھے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کی کیوں نہیں قتل کر دیتے تو آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ قتل کرتا ہے اس لیے وہ نماز بھی پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے زکوۃ بھی دیا کرتے تھے حج بھی کیا کرتے تھے منافقین نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے باقاعدہ اسی لیے وہ ظاہری طور پر مسلمان نظر آتے تھے اس لیے آپ نے ان کو قتل نہیں کیا جبکہ اللہ رب العالمین نے منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اللہ فرماتا ہے سور تحریم قید نمبر نو میں یا نبی الجاہد القفار اول کافروں سے جہاد کرو منافقوں سے تم جہاد کرو تو منافقین سے جہاد کیسے کیا جائے گا علم سے جہاد کیا جائے گا یعنی آپ علم حاصل کریں ان کے شبہات کو دور کریں ان کے وسوسوں کو دور کریں اس اور ان سے ان پر حجت قائم کریں ان کے ایمان کو باطل قرار دیں ان سے لوگوں کو متربہ کریں اس طریقے سے منافقین سے جہاد ہوگا یہ بھی ایک جہاد ہے ایسے ہی جو بیداتی لوگ ہیں ان سے بھی جہاد ہوتا ہے ان سے بھی جہاد ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات ان سے جہاد کرنا یہ بڑا ہے کیوں اس لیے کہ انسان ان سے دھوکے میں آ جاتے ہیں جو کافر ہیں مشرقین ہیں اور جو بت پرست لوگ ہیں سب سمجھتے ہیں کہ یہ باطل لوگ باطل پرست لوگ ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں لہذا کوئی ان کے دھوکے میں نہیں آتا ہے لیکن جو بدعاتی ہیں وہ دین کا نام لے کر کے بداعت کو دنیا کے اندر یا مسلمانوں پہ ہیں لوگ عام طور سے ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اس لیے ان سے ان کا جو خ... ان... ان... ان کا جو خطرہ ہے وہ کافروں سے کہیں زیادہ سخت ہے اس لیے ان کے سے بھی انسان کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ ان سے جہاد جب کریں گے تو پھر توحید دنیا کے اندر قائم ہوگی سنت کا قیام ہوگا اور ان سے جہاد کیسے آپ کریں گے کہ آپ ان کے سامنے سنتوں کو بیان کریں سنت کی اہمیت بیان کریں بدعات کی جو خطرناکیاں اور کی تباہ کاریاں ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کریں اور یہ بھی جو ہے اور یہ اور یہ جو ہے ایک بہت بڑا جہاد ہے تاکہ لوگوں کو ان کے شبہات سے ان کے وسوسوں سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا جائے اور ان کو متنبہ کیا جائے اگر کافر جو ہے لا الا اللہ کا کو نہیں مانتا ہے تو جو مبتد ہوتا ہے جو بداتی ہوتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ اللہ کے دین اور شریعت کو نہیں مانتا ہے بلکہ اسے دن رات جو ہے اس کو توڑتا ہے اس لیے ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو عمل نہیں کرتا ہے دنیا کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے بدتوں کو ایجاد کرتا ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی جہاد کرنا اور ان کے ان کے ججل اور مکر و فریب کو یا طریقے سے بدات کی تباہ کاریوں سے امت کو آگاہ کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے اور اس کے لیے علم چاہیے تاکہ انسان سمجھے کہ سنت کیا ہے بدات کیا ہے جب تک انسان کے پاس سنت کا علم نہیں ہوگا اور اس طریقے سے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی انسان نہیں بتا سکتا اسی لیے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ بن بنعمان رضی اللہ حتان ہو یہ بدعت کے بارے میں یہ نئی نئی چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے لوگ آپ سے خیر کے بارے پوچھتے تھے شر کے بارے پوچھتے تھے اس لیے کہ کہیں شر ان کو لاحق نہ ہو جائے تو جہاں سنت کی معرفت آپ کے لیے ضروری ہے وہیں بدعت کی بھی معرفت آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ انہیں بتا سکیں کہ بداعت کیا ہیں اگر آپ نہیں جانیں گے کہ چیز بدعات ہے تو ممکن ہے کہ آپ دھوکے سے اس پر عمل کر لیں اور آج کتنے مسلمان ہیں انہیں بداعت کی جانکاری نہیں ہے اس لیے بدعتوں پر عمل کرتے ہیں وہ جب انہیں بتایا جائے کہ بدعت تب جا انہیں علم ہوتا ہے کہ یہ چیز بدات ہے تو جہاں سنتوں کا علم آپ کے لیے ضروری ہے انہیں آپ کے لیے بدعتوں کا بھی علم ضروری ہے اور چیزیں جو ہیں اپوزٹ ہی کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں جب انسان اپوزٹ کو جانے گا تبھی حقیقی علم انسان کے پاس ہوگا تو یہ ہے کہ حفظ عظیبہ بمام رضی اللہ عرماتے کہ میں لوگوں سے میں اللہ کے کے بارے میں پوچھتا تھا جب کہ سے خیر کے بارے میں ایسے ہی جو قبر پرست لوگ ہیں اپنے آپ کو اسلام کی طرف منصوب کرتے ہیں اور ان کے یہاں شرک داخل ہے مشرق شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بھی جہاد کرنا انسان کے لیے ضروری ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کے چہرے جو ہے سرخ ہو جاتے ہیں یا اس طریقے سے اپنے چہروں کو بسور لیتے ہیں اور جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ اربامین نے فرمایا کہ وہ ادا کے اللہ عدش معذت خلوب الزینہ لائی بالآخرہ وہ اجازو کے لذینہ مندونشر اللہ من ارب العمین میں مشرقین کے بارے میں بیان کیا لیکن یہ چیز آج کے بہت سارے نام میوہ مسلمانوں پر یہ چیز فٹ ہوتی ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے صرف ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل کیا ہے سکڑ جاتے ہیں اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا بھی ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں یہی چیز آج بھی ہے اگر آپ ایسے لوگوں کے سامنے توحید کا ذکر کریں ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ صرف ہمیشہ توحید ہی کا ذکر کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کا ذکر نہیں کرتے اور جب توحید کے ساتھ شرک کیا مزش کر دی جائے بڑے خوش ہو جاتے ہیں ان کے چہرے چمک جاتے ہیں دمک جاتے ہیں لیکن جب صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے صرف اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے تو ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں پس مردہ ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کیوں نہیں چاہتے کہ صرف اللہ کا ذکر کیا جائے لہذا یہ ضروری ہے ان کے سامنے سارے ساری چیزوں کو بتانا آج ہم لوگوں نے شرک کا نام توحید رکھ دیا ہے قبروں کو پوچھتے ہیں بزرگوں کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں سے مد طلب کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں اور دوسروں کا وسیع لیتے ہیں اور پیروں اور فقیروں کا وسیع لیتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ البین سے مانگتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے بتانا ضروری ہے ان کا علم حاضر کیا جائے اور علم حاصل کر کے باقاعدہ ان کی تردید کی جائے لوگوں کو ان کے فتنے سے اور ان کے شرک سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے یہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے سخت ضرورت ہے حقیقی توحید کی اصل حقیقت کیا ہے توحید کی فضیلت کیا ہے کون کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان توحید سے نکل جاتا ہے توحید کے جو مزداد چیزیں ہیں کون کون سی چیزیں ہیں اور اس طریقے سے ایمان کو باطل کر دینے والی چیزیں کیا ہیں ان ساری چیزوں کو جاننا آج بہت ضروری ہے کیونکہ آج لوگ توحید کے نام پر شرک پھیراتے ہیں اگر آپ اس کا علم نہیں ہوگا تو آپ ان کو تمبی کریں گے اسی کو مسلم نے بیان کہ آج معاملہ الٹا ہو گیا آج معاملہ جو ہے الٹا ہو گیا ہے جو مشرقین ہیں اور انہیں کو انسان ولی سمجھتا ہے اور اگر کوئی توحید کی بات کرتا تو لوگ اسے زندگی کہتے ہیں پاگل کہتے ہیں مجرون کہتے ہیں یہ صورتحال ہو گئی ہے تو آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ توحید کا علم حاصل کریں اور لوگوں کے سامنے توحید کی اہمیت کو اس کی فضیلت کو بیان کریں شرک کیا ہے شرک کے نقصانات کیا ہیں کن کن چیزوں سے انسان شرک کے اندر پڑ سکتا ہے ایمان کے خلاف کیا چیزیں ہیں ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں آج بہت سارے لوگوں سے پوچھیں گے وہ نہیں بتا پائیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا ایمان میں آ گیا کبھی اسلام سے نہیں نکلے گا مسلمان ہی رہے گا قیامت تک یا وفاظ تک مسلمان ہی رہے گا چاہے وہ شیر کرے چاہے وہ کفر کرے چاہے وہ جو کچھ بھی کرے اس نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان مسلمان ہی رہے گا کبھی بھی جو ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا اور اسلام کے دائرے سے نہیں نکل سکتا اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر اسلام میں فقح نے علمائے کرام نے جو مرتب ہو جاتے ہیں دین سے ان کے مسئلے کو کیوں بیان کیا اللہ فصل کیوں بروا دین بدل دے اسے قطر کر دو کتنی ساری چیز عہدی سے شریعت کے اندر ہیں. جو دین کی بدیہات کے انکار کر دے اسلام کی جو اسلام کے فرائض ہیں کسی ایک فرض کا انکار کر دے وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے ایسا نہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان مسلمان ہی رہے گا کبھی کافر نہیں ہوگا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کافر ہو جائے اور اسے اس کا علم بھی نہ ہو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تمہارے امال برباد کر دیے جائیں وہ ان تماز شورون تمہیں اس کا شور بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ اگر انسان اسلام کے دائرے سے نکلے گا بلاشت ہوگا بڑی آواز آئے گی ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ انسان قابل ہوگا ایسا نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کفر کے دائرے میں چلا جائے اسے اس کا علم ہی نہ ہو اسے اس کے بارے میں خبر ہی نہ رکو اور اسلام کے ادارے سے نکل چکا ہے وہ ان تم لاتا شوروں تمہیں اس کا, اس کا شور ہی نہ ہو کہ تم دائر اسلام سے نکل گئے ہو اس لیے انسان کو توحید کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے ایمان کیا اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور توحید کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہے ہم ساری چیزوں کو انسان کے پاس علم ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے انسان وہ اسی چیز میں داخل ہو جائے جو اس کو توحید کو توڑ دینے والی چیز ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں اور ایسے لوگوں کا ایسے لوگوں کے ایسے فتنے کو بیان کرنا یہ کیا یہ بھی ایک کا جہاد ہے اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے کیونکہ لوگ انہی سے دھوکہ کھاتے ہیں لوگ انہیں سے دھوکہ کھاتے ہیں. آپ جائیں گے انہیں سیدھی بات توحید کی بات بتائیں گے پھر دوسرے لوگ آئیں گے وہ آپ ان کو جو ہے سمجھا کر کے چلے جائیں گے ابھی دیکھیے میرے پاس ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک چیز بھیجی تھی اور شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پتہ نہیں کہاں کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور اس پروگرام کے اندر جو ہے میں یہ سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اور جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پتا نہیں تبدیلیوں کا ہے یا جو کا ہے کس کا ہے بہرحال ایک پروگرام بھی ہوا وہ ہمیں شاید دیکھا ہوگا جی ہاں اور وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے سفر اللہ ایسی خلاف عقل باتیں اور اس طریقے سے شریعت کے خلاف ایسی باتیں اس کے اندر بیان کی ہیں کی جگہ ہے وہ باہر آ لو ہاں یہ دیکھیے آپ لوگ اس کو سن لیجئے یہاں کھول نہیں رہا پتہ نہیں کیا بات ہے بہت ایک مجلس بٹھائی گئی مجلس توبہ کے نام سے سنا لوگوں نے جی ہاں تو لوگوں نے سنا اس میں ایک خواب بیان کیا کسی شخص نے کہ لا کے سر کس نے خواب دیکھا کسی کا کوئی پتہ نہیں خواب دیکھنے والا کون ہے یہ تحریر کے پاس لگتا ہے کہ وہی آئی آسمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی آپ بہت گمزدہ تھے میں نے عرض کیا حضرت آپ اتنے زیادہ گمزادہ کیوں آئے آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں کشمیر میں کیا ہو گیا ہے پھر بھی لوگ سچتے نہیں پھر آپ نے بڑے جلال کے ساتھ فرمایا اس ساری قوم کو بتا دو جب تک میں اللہ کے دین کے لیے میرے بیٹے سید علی ہمدانی کی طرح گھروں کو چھوڑو گے نہیں تب تک تم نچاپ نہیں پا سکو گے نہ ہدایت پر آ سکو گے خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے عرض کیا حضرت میں ساری قوم کو کیسے بتا سکوں گا آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کم تھوڑا جگہ مجھے سے دعبا ہے وہاں پر جاؤ اور بتا دو پھر آپ نے فرمایا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو ازان کے بعد میرے لیے دعا باندھنا بھی بوجھ بن گیا میں ان کے لیے ساری ساری عمر دعائیں نہیں مانگتا رہا تیسری بات آپ نے فرمائی جو لوگ کل توبہ کرنے کے لیے آئیں گے وہ دو راست سوا توبہ پڑھیں اور پھر توبہ کرے بن جانب اس امت کا سب سے بڑا فاصل و فاجر یہ ہے مجموع توبہ اس امت کا سب سے بڑا فاصل و فاجر اور جو ہے کون خواب دیکھنے والا ہے کس نے خواب دیکھا ہے اور جو ہے اللہ کے سلوک کے اس سے معلوم ہوگا کہ میری اسے طبع منعقد ہو رہی ہے کہ اللہ کا سلوک ہے معلوم تھا جب آپ زندہ سے آپ کو نہیں معلوم تھا تو افات کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں مجلس میں فلاں ملک کے اندر شہر کے اندر میری اسے توبہ منعقد ہو رہی ہے پھر ان کے بیٹے سید علی ہمدانی یہ پتہ نہیں کون سوفی ہے اور جس نے جو ہے دین کا بیڑا گڑا کیا اور اس کے تیرے جب تک آپ لوگ گھر سے نہیں نکلو گے اس وقت تمہیں نجات نہیں ملے گی پھر نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور اس طریقے سے پھر کرنے کا حکم کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے دین اسلام کا بیڑا برق کر دیا ہے اور جو ہے آج دین اسلام حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام غیروں میں نہیں بلکہ اپنوں ہی میں آج اجنبی بنا ہوا ہے کافروں سے دشمنوں سے مشرقوں سے کوئی شکایت نہیں ہے آج اسلام کا نام لینے والے ہی اسلام کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں ایسی دیکھیے سب شرکیہ اور کفریہ باتیں اس طریقے سے کہی جاتی ہیں اور لوگوں کو دیکھے کتنا جذبات سے کہا جاتا ہے کس طریقے سے لوگوں کو رڑایا جاتا ہے ویسے توبہ منعقد ہو رہی ہے فلاں چیز منعقد ہو رہی ہے اور جو ہے اللہ مستان تو ایسے لوگوں کا پردہ فاش کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ بھی جہاد ہے بہت بڑا جہاد ہے یہ اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی آج دنیا کے اندر مسلمان ہیں اگر وہ حقیقت میں توحید پر آ جائیں تو کسی نئے شخص کو اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہی وہ کافی ہے الحمدللہ وہ ایمان اور وہ توحید ہو جائے مسلمانوں کے پاس آج ہمارا راسل مال ہی جا رہا ہمارے پاس تو ہم پھر نئے چیز لوگوں کی کیا فکر کریں کہ نہیں ہے یعنی نام کے تو بہت سارے مسلمان ہیں لیکن ان میں کتنے معاہدین آپ کو ملیں گے کتنے آپ کو حقیقت میں توحید پر عمل کرنے والے ملیں گے آپ آپ کو جو ہے یہ پرسند بھی نہیں ملیں گے طریقے سے بہت کم مسلمان اس لوگوں کی تعداد جو حقیقت میں صحیح منحط پر اور کتاب و سنت اور توحید پر قائم ہو تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کا پردہ فاش کیا جائے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جائے کہ بھئی یہ تمہارے دشمن ہیں یہ اسلام کی دشمن ہیں قرآن و سنت کے دشمن ہیں یہ جی ہاں ایسے لوگوں سے کہ بات در درکنار ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنا بھی جو ہے دور رہنا چاہیے انسان کو یہ لوگ ہے جنہوں نے اسلام کا دین کا بیڑا کرا کر کے رکھ دیا تو یہ یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا اور صحیح بات دنیا کے سامنے لوگوں تک پہنچانا ایک بہت بڑا جہاد ہے جی ہاں تو یہ ہے کہ جہاد کی ساری اقسام ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں ایسے جو لوگ دنیا میں فساد مچاتے ہیں اور جو ہے قطر و حادی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خون سے کھیلتے ہیں ان کی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے نہ بچوں کی نہ عورتوں کی نہ بولوں کی اور نہ ہی جو مسلمانوں کے ملاق ہیں نہ ان کے ہی ان کے ہاں کوئی اہمیت ہے ایسے لوگوں سے کے ساتھ بھی ان کو صحیح راستہ بنانا بتانا صحیح مناظر بتانا کتاب و سنت کی تعلیم دینا یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے کہ ایسے ہی لوگ جو ہے آج کے اندر اسلام کی بدنامی کے ذریعہ اور سب بنے ہوئے ہیں اللہ رب العامی نے ایسے, ایسے لوگوں کے بارے میں سب صدا بیان کی ہے اللہ پر ماتا ہے ان نماز رضاء الدین اللّہ رسول و یا شاء فرا الب اَن مِن خلاص اُن فِي لَا اللہ مادہ سر پینتیس کے اندر کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں بدمنی پھیلاتے ہیں قتل عام کرتے ہیں مسلمانوں کے مالوں کو لوٹتے ہیں ان کی املاک کو لوٹتے ہیں ان کی جانوں کو قتر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی صدائیت انہیں قدر کر دیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے خلاف, دے خلاف, دے خلاف دے یعنی ایک دوسرے کا داہنا ہاتھ کاٹتے ہیں تو بائیں پاؤں کاٹا جائے اور اگر بائیں ہاتھ کاٹتے داہنے پاؤں کو کاٹ دیا جائے اور زمین کے اندر انہیں شہر بدر کر دیا جائے یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخر ان کے لیے دردناک عذاب بڑا عذاب تو اللہ نے مقرری کر رکھا تو ایسے لوگوں کے لیے جذر کو اور ایسے لوگوں کے ختمے کو امت سے آگاہ کرنا اور مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھانا یہ ضروری ہے آج کتنے لوگ جذبات میں آ کر کے جو ہے نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ یہی اللہ کی راہ ہے یہ اللہ کا دین ہے اور پھر وہ نکل جاتے ہیں اس طریقے سے اور قتل عام کرتے ہیں مسلمانوں کی جانیں لیتے ہیں اللہ کے علیہ وسلم نے باقاعدہ وسیعت کی کہ اگر تم کافروں سے جنگ کرو تو نہ بچوں کو قتل کرنا نہ انہیں بوڑھوں کو قتل کرنا نہ درختوں کو اکھاڑنا اور نہ ہی جو ہے اور نہ ہی جو املاک کو نقصان پہنچانے ساری چیزوں کے آپ نے حصیت سنائی آج لوگ جو ہے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں بچوں کو بوڑھوں کو بلا درے قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں اور جو ہے ہم اسلام کی بلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں یہ دور تلوار اور اس کا دور نہیں جہاد کرنے کا آج جو دور ہے علم سے کے ساتھ آپ جہاد کریں آپ جو ہے علم حاصل کریں علم کے ساتھ ان سے جہاد کریں اس کا زیادہ فائدہ اس سے سوائے بدمنی کے مسلمان اور اسلام بدنام ہونے کی کوئی چیز نہیں ہو جی ہاں تو یہ بھی ایک طریقہ جہاد کے ساتھ انسان جہاد کرے ایسے ہی جو والدین کے ساتھ والدین کی خدمت کرنا ان والدین کی جو ہے اطاعت کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے یہ بھی ایک جہاد ہے اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ آپ اللہ رسول وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اس جہاد کو مقدم کیا آپ نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے تو آپ نے پوچھا کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا پھر پوچھا کہا کہ بال الوالدین نیکی کرنا والدین کے ساتھ اسے سلوک سے پھر پوچھا گیا اس کے بعد کیا تو آپ نے بڑھایا الجہاد فی صبیر اللہ کے رام اجہاد کرنا یہ صحیح بخاری اور صحیح اسلم کی روایت ہے ایسے عبداللہ بن بربن کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے سلو کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور جہاد پر اور اللہ بامن سے عزر کا متمنی ہوں تو آپ نے کہا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے دونوں والدین زندہ ہیں اور میں ان اور میں ازر بھی چاہتا ہوں اللہ رب سے تو آپ نے کہا کہ پھر آپ نے پوچھا کیا تم اللہ سے ادر چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ سے ادر چاہتا ہوں تو آپ نے کہا کہ اپنے والدین پر لوٹ جاؤ فاصر صحبت ہونا ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ صحیح مسلم کے روایت تھے ایسی ایک دوسری روایت کے اندر صحیح بخار صحیح مسلم کے اندر ایک اللہ کے کے پاس آیا اور وہ آپ سے جہاد کی جان کر رہا تھا تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں کہا کہ یہاں کا فقی ما فضا ہے جاؤ ان دونوں کے ساتھ جہاد کرو یعنی ان دونوں کی پیروی کرو اور ان دونوں کی خدمت کرو حسن سلوک سے پیش آؤ یہ بھی تمہارے جہاد ہے تو یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے کہ والدین کے ساتھ جہاد کرنا ان کی خدمت کرنا حسن سلوک سے پیش آنا آج لوگ ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور جہاد کے لیے نکلتے ہیں کہ جہاد کرنے جا رہے ہیں جبکہ جہاد کے لیے میں بتاؤں گا کہ کی کیا کیا شرطیں ہیں جہاز کے لیے جی ہاں اس طریقے سے عورت کا حج بھی ایک جہاد ہے عورتوں کا جہاد ہے جو کمزور لوگ ہیں ان کا جہاد ہے جیسا کہ یہ فوائد آتی ہے کی اور امام علبان رحمۃ اللہ علیہ صدیقی کی تصحیح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کسل کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بزدل ہوں اور کمزور ہوں تو کیا میرے پاس کیا میرے اوپر بھی جہاد ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں حلوم میں جہاد اللہ صوقافی الحج آؤ میں تمہیں ایک ایسا جہاز بتاتا ہوں جس میں کسی طاقت کی شرط ضرورت نہیں ہے اور وہ حج ہے یہ صحیح روایت ہے امام بائی رحمتہ اللہ نے ترغیب ترحیب کے اندر اس حدیث کو صحیح کرا دیا تو یہ کمزور لوگوں کا جہاد ہے حج کرنا ایسی عورتوں کا جہاد کیا ہے حج کرنا ہے. تو یہ بھی ایک جہاد ہے ایسے ہی جو بیوا بیوہ ہیں مساکین ہیں ان کا ان کی خدمت کرنا ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے آج جتنا مال تباہ ہو رہا ہے بم کرنے میں اور اس طریقے سے انسان جا کر کے اپنے نفس کو جو ہے یعنی جو خطرے خودکشی کر دیتا ہے اور کہتا میں تو جہاد کر رہا ہوں وہ خودکشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں جتنا مال برباد ہوتا ہے اگر اس مال کو غریبوں اور یتیموں کی رعایت پر اور ان کی اور ان کے کفالت پر خرچ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یتیم اور مسکین لوگ دنیا کے اندر مسلمانوں میں رہ نہیں جائیں گے کتنا مال تباہ و برباد ہو رہا اور بے جان جا رہا ہے اللہ کے سب کی حدیث ہے کہ آپ نے باقاعدہ فرماتے ہیں کہ المرا والمسکین کل مجاہد فی صبی اللہ ابوالقین اور سعید بخاری صحیح وسلم کے روایت ہے کہ مسکینوں اور جو یتیم ہیں ارملا بیوہ بےوا اور مسکینوں کے حق ادا کرنے والا یا ان کا ان کا نام برداشت کرنے والا اللہ کی راہ میں مجاہد ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے یا راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کے روزے رکھنے والے جیسا ہے وہ جو راتوں قیام کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے اس کا کیا مقام ہے جو یعنی یعنی شخص کا مقام ہے یہ جو مسکینوں کا اور بیواؤں کا یتیموں کا خیال رکھتا ہے اور ان کی فریاد رسیداد رسیح کرتا ہے ایسے لوگوں کا ادر اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ سب جہاد ہیں جس کو آج لوگ چھوڑ چکے ہیں اور ان جہاد پر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا نہ کوئی یتیموں کا حق ادا کرتا ہے نہ ماں باپ کا کوئی خیال لگتا ہے نہبدیوں سے اور مشرکوں سے خبر پرستوں سے کوئی جو ہے جہاد کرتا ہے اب لوگ لے دے کر کے ایک ہی جہاد کو سمجھتے ہیں اور وہ ہے کہ کی کیا ہے کہ کی اللہ کی میں اجہاد کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کافروں سے جنگ کرنا ان کو قدر کرنا ایک جہاد رہی ہے بھئی یہ تو آخری ہے اور جیسے بتایا کہ دین کے تین درجے اسلام ایمان اور احسان جب ان جہاد سے گزرو گے تبھی اس جہاد تک پہنچو گے جیسے اسلام اور ایمان سے گزرنے کے بعد انسان احسان کے درجے کو پہنچ سکتا ہے ایسے ان راستوں سے گزرنے کے بعد ہی انسان اس راستے کو پہنچ سکتا ہے وہ تو آخری چیز ہے آپ جو ہے پی کیا نام ہے آپ پرائمری نہ پاس ہوں اور آپ, آپ کہیں کہ میں پی ایچ ڈی کر لوں گا کیسے ہو جائے گا پہلے آپ کے راستوں سے گزرنا پڑے گا تبھی پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی آپ کو تو یہ سب جہاد کے راستے ہیں جہاد کے انوار اور اقسام ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے ان کو کرنے کے بعد ہی انسان اس جہاد کے اس پر پہنچ سکتا ہے جی ہاں اور جہاد کے لیے میرے ساتھیوں بہت ساری شرطیں ہیں سب سے عظیم شرط اولیے امر کی اجازت ہے طاقت ہونی چاہیے بھی شرط ہے ماں باپ کی جات یہ بھی شرط ہونی چاہیے یہ یعنی کی کہ جو ہے آپ نکل جاؤ امر کی مخالفت کرتے ہوئے قوم یاد کرنے جا نہیں یہ نفرمانی ہے یہ اگر تمہیں اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے تب اس کے لیے نکلو باقاعدہ اس کا جھنڈا ہونا چاہیے امام میں وقت ہونا چاہیے وہ باقاعدہ تمہیں اعلان کرے تمہیں بلائے اس کے لیے تب انسان نکلتا تب وہ یاد ہوتا ہے یہ یاد نہیں کہ سو آدمی کھڑے ہو گئے اپنے آپ کو کوئی امیر کہے کوئی خلیفہ کہے اور کہے میں اس موسمانوں کا خلیفہ اور امیر بن گیا ہوں میں سب کو حکم دیتا ہوں جہاد سب جہاد کرنے کے نکل جائیں یہ خودکشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں ہے جہاد نہیں ہے جہاد ہوا ہے جو حاکم میں وقت کی نگرانی میں ہوتا ہے حاکم وقت اجازت دیتا ہے ماں باپ تجار لینی پڑتی ہے انسان کے پاس طاقت ہونی چاہیے اسے اجاد کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو آپ کافروں سے علم سے جہاد کیجیے علم سے جہاد کیجئے علم حاصل کیجئے اور ان سے مناظرے کیجئے اور ان کی کتابیں لکھیے ان کے جو ہے شبہات کو دور کیجئے اور اس طریقے سے ان کی ان پر رد کیجئے اور یہ سارے جہاد کے راستے ابھی آپ کے لیے کھلے اور اسی کے اندر فائدہ ہے آج اسی جہاد کے اندر فائدہ ہے جی ہاں یہ جو جہاد کے نام پر لوگ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ صحیح منہج پر نہیں ہیں اور یہ لوگ اب کے علیہ سمت اور جماعت کی منحصر پر نہیں ہے سلب صالح کہ مناس پر نہیں ہیں یہ لوگ اس میں لیے پورا جو ہے عمرہ کا سلق صالحین کا سب کا اجماع اس بات پر کہ لو یہ عمر کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا ہے جب وہ رہے گا تبھی جا کر کے جہاد ہوتا ہے نہ اتنا جہاد نہیں ہوتا اور یہ شرط ہے اور اگر شرط نہ پائی جائے تو وہ چیز نہیں ہوگی اور اگر آپ کہیں کہ بھئی یہ چیز ہے نہیں دنیا کے تو ہم کیا کریں تو ہم کہیں گے کہ بھئی جب نہیں ہے تو آپ سے اللہ رب اللہ میں اس چیز کو معاف کر دے گا فتح اللہ میں ستا اگر آپ کے پا... کوئی مسکین کہ بھئی میرے پاس مال نہیں ہے اور اللہ ر دین اسلام میں زکات بھی ایک رکن ہے اور میں زکات نہیں ادا کر رہا ہوں میرا کیا ہوگا ہم کہیں تمہارا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تمہارے پر جہاد تمہارے پر زکات فرضی نہیں ہے کوئی مسکین کہے کہ دین اسلام کے اندر رکن ہے حج کرنا اور میں حج نہیں کروں گا تو اللہ رب الام سے پوچھے گا ہم کہیں گے نہیں اللہ نہیں تم سے پوچھے گا کیونکہ تمہارے پاس مان ہی نہیں ہے تمہارے اوپر حج فرضی نہیں ہوا تو کیسے تم سے اللہ پوچھے گا تو اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز آپ سے معاف ہے وہ چیز کیا آپ سے معاف ہے یہ لیکن اس کے لیے جو ہے غلط راستے اپنانا اور اس طریقے سے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بننا مسلمانوں کے خون سے ہولی کرد کرنا یہ ساری چیزیں حرام ہیں ناجائز ہیں ان کا اسلام سے جو لوگ ہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب کے سب خوارج لوگ ہیں اور جو بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت آج دنیا مسلمانوں کے لیے کہ لوگ جہاد کے نام پر اس کے نام پر نکلتے ہیں اور اس طریقے سے جا کر کے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بنے ہوئے تو یہ مصنف جو بیان کیا ہے کہ جہاد جو بیان کیا یہاں پر وہ جہاد نہیں مراد ہے کیونکہ آپ اور, اور آپ خود سوچے کہ مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے بھی جہاد کیا لیکن کب جہاد کیا انہوں نے جب انہیں ولی امر کی حاکم کی سپرستی حاصل ہوئی اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا لوگوں سے ایسے نکل کر کے انہوں نے جہاد نہیں کرنا شروع کر دیا تھا نہ ایسے ہی انہوں نے کبے ڈھانا شروع کر دیا تھا جب باقاعدہ ان کو حاکم ملا اور انہوں نے ان سے بیعت کی اور اس نے وعدہ کیا اس کے بعد پھر آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا تو ولی لئے امر ضروری ہے تعاط اس کے لیے حاصل وقت کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ کھڑے ہو جائیں تنہا اور کہیں کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں امیر ہوں سب کچھ ہوں اور میں حکم دے رہا ہوں چلو جہاد کرنے کے لیے سب نکل جاؤ اور جو ہے وہ اپنی جان بچا کر کے بھاگ جائے عیاشی میں عیاشی کرے وہ آرام سے رہے اور جو بیچارے سیدھے سادے عوام مسلمان ہیں اور جا کے ان کی جو ہے ان کی جان کٹوا دے کروا دے ایسے لوگوں تو یہ جہاد نہیں میرے ساتھی ہو جہاد بڑا ایسا لفظ ہے اور جہاد کی بہت ساری اقسام اور عنوا ہیں اور جو ہے ان پر انسان کو عمل کرنا چاہیے اگر آپ کے سامنے ایک راستہ نہیں ہے تو دیگر راستہ آپ کے سامنے اللہ حرب جہاد کے لیے کھول لگ گیا ہے اگر آپ جو ہے فلائٹ سے دمام نہیں جا سکتے بحرین تو آپ کے سامنے دوسرا راستہ ہے آپ جو ہے اپنی سے کیا نام ہے گاڑی سے جائیے بہت سارے آپ کے سامنے متبادل کھلے گی انہیں کہ ایک راستہ اللہ نے بند کرے دوسرا راستہ نہیں بہت سارے راستے کھلے گی بہت سارے راستے کھلے ہیں جی ہاں انسان ایک کے جاتا ہے راستہ دیکھتا بند ہے دوسرا راستہ بنا تیسرا راستہ بنا تو اس جہاز کا جو راستے ہیں بہت سارے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں ان جہاد پر انسان اگر عمل کرے گا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر اس کو اثر ملے گا اور جو چیز جس کی آپ کی طاقت نہیں اس سے آپ کو آپ اس کے مکلف نہیں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ سے دن, دن, دن اس کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا آپ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کے اندر زنا کی سزا رکھی گئی ہے چوری کی سزا رکھی گئی ہے شراب کی سزا رکھی گئی ہے ہمارے ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے لوگ شراب پیتے ہیں نہیں وہ ان کے ملک نافذ ہوتا ہے بھئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تو حکمیت کی ذمہ داری ہے کہ نافذ کرتا ٹھیک نہیں نافذ کرتا ہے آپ بڑی ذمہ ہے اللہ تبارن نے آپ سے نہیں پوچھے پوچھے گا آپ کہیں کہ بھئی یہ تو اسلام کا حکم ہے اسلام پر عمل ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے اور ہم جو اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں ہم کریں گے ایسا یہ کیا ہے یہ پھیلانے کے فساد پھیلانے کی فکنہ برپا کرنے کے اور مسلمانوں کی خون ضائع اور برباد کرنے کا ذریعہ بننے کے علاوہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا فتح اللہ مستعتم جو چیز آپ کی استطاعت ملی آپ اس کو مت کیجیے دنیا آج بہت ساری چیزیں ہیں آپ اس کو نہیں کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ ہم کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو تو ایسا کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز ہے وہ آپ کے لیے کرنا ضروری اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اللہ برہمن چیز آپ سے اس کے لیے آپ کے لیے معاف ہو جائے اللہ عبامن آپ سے قیامت اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کیا بھئی اب کہیں کہ بھئی اس لیے کے ہمارا ولی امر نہیں تھے فاشی میں وقت نہیں تھا اجازت نہیں ہمیں ملی ہمیں نہیں کیا خلاص اللہ ربامن آپ کو معاف کر کے نہیں پوچھے گا آپ سے اور یہ جو جہاد کے راستے ہیں جو آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں جس میں نہ کسی ولی امر کی اجازت کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی اجازت کی ضرورت ہے وہ آپ سے ضرور اس کی بات پوچھ کی جائے گی ضرور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے خاندان میں آپ کے گھر کے اندر اگر بداس ہو رہی ہے شرک ہو رہا ہے آپ کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان ہونے کے کی باوجود کیوں نہیں روکا اس کے بارے میں آپ ضرور سوال کیا جائے گا لیکن اس چیز کے بارے میں آپ سوال نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ چیز آپ کی سطح سے باہر ہے تو جو آپ کی طاقت میں تو آپ کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ بھئی دوسرے آدمی اس کے ذمہ دار ہیں اور جس کی آپ کی طاقت نہیں ہے اس کے کرنے کے لیے آدمی بے چین رہتا ہے اسی کو سب سے اہم اور افسر سمجھتا تو یہ منحص کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کس چیز کا نام اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام جذبات کا نام ہے جذبات میں آ کر کے لوگوں کو رولانا شروع کر دیں جذبات میں آ کر کے جو ہے آپ نکل جائیں اسلام اس چیز کا نام ہے اسلام ٹھوس بنیادوں کا نام اسلام کے ارکان ہیں بنیادی چیزیں ہیں بنیادی باتیں ان چیزوں کا نام اسلام ہے اسلام جو ہے جذبات کا اور جو ہے ہوا میں فائری کا نام اسلام نہیں ہے کس طریقے سے آپ کریں تو یہ جو وسلم رحمتہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے بڑی اہم اصل ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل ولی ہیں اور جو اللہ کے ولی ہیں اور ان کے درمیان اور جو شیطان کے ولی ہیں دونوں کے درمیان تفریق کرنا ضروری ہے اللہ رب العمین نے قرآن کریم کے اندر اولیاء کے بارے بیان کیا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہے اس کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کا تقوام کے دنوں کے اندر ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رما کی اللہ خوفن علیہ علام حضر ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ بازاروں پر جائیے بازاروں پر ایک عید لکھی نظر آئے گی جی، اللہ خوف مولانے اللہ کے کو کوئی خوف نہیں ہے نہیں ہوں. خلاص. اللہ کے علیم بھائی یہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے کہ لا خوف علیہم ملام حسن یہ اللہ رب العالمین نے اور بھی لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے اور تقریباً قرآن مجید کے اندر اے بارہ آیتیں ہیں جن بارہ آیتوں, آیتوں میں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا جملے کو کہ کے لوگوں علیہ بارہ قسم کے لوگوں کی اللہ نے استعمال کیا سب سے پہلی جگہ جو استعمال کیا سورہ بکرا کیمبر اڑتیس النا جمیا فیما یادا خمن تر یا خوفن علیہ مولانو اے آدم اور تم نکل جاؤ سب کے سب جس کے پاس میری ہدایت پہنچے گی جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا پہلو کرے گا اسے نہ خوف ہوگا نہ وہ امزدہ نہ وہ غمگین ہوں گے یہاں معلوم یہ ہوا کہ یہ وعدہ اللہ اقبام لوگوں کے لیے بھی کیا ہے جو اللہ کی اتباہ کریں گے اس کے دین پر اس کی ہدایت پر, پر عمل کریں گے ایسی دوسری آج سورہ باسٹ ہے سورہ بخرا کی ان آمنوا من امن لذینظین جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہیں آخب پر ایمان لائے نیک عمل کیا ان کا جو ان کے رب کے پاس نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی قمزدہ ہوں گے ایسے ہی اللہ نے آگے فرمایا سوریہ بکرا کہ بارہ میں بھلا من اسلم وضہ اللہ محض فل ہو اندر رب ہی بلا خوف انعہ ملام حضروں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور نبی کی سنت کے مطابق عمل کیا اس کا جو اس کے رب کے پاس ہے اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ زدہ ہوں گے ایسے اللہ ماتا صر بقرہ کی دو سو آیت میں فی اللہ ما ولا لهم ولا ولا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی مال کو خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں کا جو ان کے رب کے پاس ہے انہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے ایسے آج اللہ ماتا اللہ علم بلر ال فَلَهُمْ فلحم ازرحم نرب ولا خوف علم حضرون <مَعْذَنُون> سوریہ بکرا آیت نمبر دو سو چوہتر جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن اور رات خاموشی کے ساتھ بھی رانیہ طور پر بھی ایسے لوگوں کا جو ان کے رب کے پاس ہے نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ کام ہوں گے پھر فر اللہ فرماتا ہے سورے بکراہی میں دو آیت میں ان رضین امن و عمل اقام السلادا <مَعَذَرُونَ> یہ سب اللہ کے اولیاء ہم کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے نیک عمل کیا نماز قائم کی زکاس دیا ایسے لوگوں کا جلد ان کے رب کے پاس ہے نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی غمزدہ ہوں گے اس سورہ بقرہ کی چھ آیتوں میں اللہ اب نے اس کو بیان کیا ایسے اور بھی آیتیں ہیں بارہ جگہوں پر اللہ ابراہمین نے بیان کیا ان ساری آیتوں خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے یوم آفت پر ایمان رکھتا ہے جو نماز قائم کرتے ہیں زکوۃ دیتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی رام صرط و خیرات کرتے ہیں احسان نہیں جتاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اور جو ایمان لاتے ہیں اصلاح کرتے ہیں اور جو تقوہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کا جو جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور استقامت اختیار کہتے ہیں اسے سارے لوگوں کے بارے میں اللہ سمایہ کی لاخوفن علیہ مولانا لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ سب اللہ کے اولیاء ہیں یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ ولی جو ہے یہ انسان نیک عمل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے ولاق نسل سے نہیں ملتی ہے ہمارے ہاں خاندانوں میں ولاج بڑھتی ہے اگر کوئی کسی کا باپ ولی ہے تو پوری ضروریت قیامت تک سب کے سب ولی ہی رہیں گے چاہے وہ شراب پئیں چاہے وہ نسوار کھائیں چاہے وہ جوا کھیلیں چاہے جو ہے وہ چرس پئیں جو کچھ بھی کریں سب کے سب کیا ہیں ولی ہی رہتے ہیں تو ولایت یہ نسل سے نہیں ملتی ولایت عمل سے ملتی ہے نیک عمل انسان کرے اللہ پر ایمان رکھے اور یاد رکھیے وہی ولی ہوگا جو موہید بندہ ہوگا جو جس کے پاس توحید نہیں ہوگی سب سے اولین شرط ہے جنت میں جانے کے لیے بھی ولی بننے کے لیے توحید کا ہونا توحید خالص کا ہونا جو موہید ہوگا وہی اللہ کا ولی بندہ ہوگا ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے اپنے عمال کی بدولت جس کے پاس اتنا زیادہ نیک عمل ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا لیکن ہر مومین بندہ ہر مسلمان بندہ اللہ کا ولی ہے تو ولی جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بازاروں میں ملے جو خاندانوں میں ڈھونڈی جائے اور اس سے جو نسل در نسل لوگوں کو مل نہیں ولاد کی علامات ہیں خوبیاں اور ان کی پہچانات ہیں اللہ ابلامی نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے علی کون تو ضرورت اس بات کی کہ اللہ کے اولی کو پہچانا جائے اور جو شیطان کے اولی ہیں ان کو بھی پہچانا جائے تاکہ لوگوں کو ان کے فتنے سے آگاہ کیا جائے امت کو اور تاکہ کوئی ان کے دام کے اندر اور کوئی ان کے جال کے اندر نہ پھنسے اور جو ہے تبھی یہ چیز ہوگی اور ایک بہت بڑا جہاد ہے جو سب سے بڑی ضرورت اس وقت کی ہے کہ لوگوں کو ان ساری چیزوں سے متنوع کیا جائے میں اللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ البرامین ہمیں توحید پر قائم رکھے اور اللہ رب ہمیں ایسے لوگوں کے دجل اور مکر و فریب سے محفوظ رکھے مستقل پر حیدگاہ بنائے اللہ اقبال نے ہمیں اپنی عافیت میں رکھے اور اس طریقے سے دین اسلام پر قائم ادائم رکھے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ